والدين بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر pero اللہ ویسفون و سلام آل المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و محمد سیدنا سیداندی بارک وسلم گزشتہ درس میں کہ سورت کو سر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیں کوثر کا معنی کوسر کا نفون اور کوثر سے کے ساتھ بیان کر چکا ہوں نیز اللہ رب العزت نے No. ون ہر اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے اس دوسری آیت میں شکر ادا کرنے کا حکم ہو رہا ہے میں نے گزشتہ برس میں محبت پیدا کی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتا جتنی قربانی تیرے کلمہ پڑھنے والے تیرے لیے دیں گے ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کی اسلام جیسا دین عطا کیا قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کریں گے اور حوض حوز کا ساتھی بنائیں گے یہ اتنے انعامات یہ ہم نے آپ پر یہ اتنی نیمتے ہم نے آپ پر کی میرے پیارے پیغمبر ان نیمتوں کا شکر ادا کر اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ فصل کی ساری عباد قسمیں نربک کس کے لیے کرنی Allah. تو گویا کے سورت کوشل کی دوسری آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شکر کی روح یہ ہے اور شکر کا مز اور حقیقت یہ ہے کہ عبادت کرنی چاہیے صرف یہ ہے شکر اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی سانجی اور شریک بنانا نہیں چاہیے میں کئی آئتے آپ کو دکھا چکا ہوں ایک اور جگہ دیکھیے سورت کا نام ہے سورت ناہل اور سفا نمبر ہے دو سو چون دکھا لیا جنا نمبر دو سو چون ماہل پچھلے برس میں بھی ہم نے اسی صورت سے ایک حوالہ پیش کیا تھا سفر نمبر دو سو چون ہے چودواں ہے سورت کا نام سورت ناہل ہے اور سورت ناہل کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے رکو ختم ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے ہم نے پچھلے درس میں حضرت لقمان سے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ اللہ نے انہیں حکمت ادا کی انشکر للہ اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کس کا ادا ہونا چاہیے اور شکر کی روح اگلی آیت میں حضرت لقمان نے خود ذکر کر دی لاشرقب اللہ ان شرق کا ظلم پھر ہم نے ایک حوالہ پیش کیا سورت زمر کا آیت نمبر پینسٹھ سے اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف آپ سے پہلے نبیوں کی طرف یہ وہی کی تھی لائن اشرکتا کہ اگر آپ نے شرک کیا اے میرے پیغمبر اے میرے نبی شرک کا سبور آپ سے بھی ہو گیا نا لبا تنہا آما لوکا آپ کے آمال بھی برباد ہو جائیں گے تباہ کر دیے جائیں گے آپ کی طرف بھی یہ وہی کی پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وہی کی یہ آئس بیان کرتے کرتے آخر میں کہا گیا کم من شاط ہمیشہ رہ شکر کرنے والوں میں سے معلوم ہوتا ہے شکر کی رو ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے یہ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو دو جگہ دکھائی یہ تیسری جگہ ہے جو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے ابراہیم کانا امتن امت کے عربی میں کئی معنی ہیں امت بمینا پیشوا امت بمینا کائت امت بمینا رہنما بے شک ابراہیم پیشوا تھے بے شک ابراہیم قائد تھے بے شک ابراہیم امام تھے ان ابراہیم کانا امتن انہیں امام بنایا پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں انی کا لن سے امام کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے لگاؤں پیشوا بنانے لگاؤں مقتدا بنانے لگاؤں قائد بنانے لگاؤں کیا مطلب قائد کا کیا مطلب پیشوا کا کیا مطلب امام کا اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم آپ کی قربانیاں اور میری طرف سے آنے والے امتحان اور ان امتحانوں میں سو میں سے سو نمبر لے کے تیرا پاس ہو جانا اور امتحانوں سے پورا اترنا اور آج مائشوں کو پورا اترنا اس کا انعام اس کا انعام ہم آپ کو یہ عطا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنا رہے ہیں بئی طور کہ آپ کے بعد اس دنیا میں جتنے پیغمبر ہم بھیجیں گے تیری اولاد میں سے بھیجیں گے تیری نسل میں سے بھیجیں گے تیری ضروریت میں سے بھیجیں گے اب کوئی پیغمبر تیری اولاد سے باہر نہیں آئے گا اولاد سے باہر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا پھر حضرت ابراہیل کے دو بیٹے دونوں پیغمبر حضرت اسماعیل بھی پیغمبر حضرت اسحاف بھی پیغمبر حضرت اسحاف کے بیٹے حضرت یاقوب پیغمبر ان کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر حضرت اسحاس سے پیغمبروں کی یہ لڑی اور نسل چل نکلی ہے جن کو آپ آگے جا کے بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب کے وہ بارہ بیٹوں کی اولاد ہے جن کو بنی اسرائیل کا خطاب دیا جا رہا ہے اسرائیل حضرت یاقوب کا لقب ہے سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ بندہ یہ ان کا لقب ہے حضرت یعقوب کا یہ پیغمبروں کی لڑی چلی ہے ان کے بیٹے حضرت اس سے حضرت اسماعیل کیا کوئی بیٹا پیغمبر نہیں ہوا کوئی بیٹا نبی نہیں ہوا نبوت حضرت اس سے جاری کی گئی حضرت ابراہیم کی نسل میں اور حضرت اسماعیل کی غریبیت میں اور اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مدینے کے یہودی کہتے تھے ہم تجھے نہیں مانتے ہمارا دماغ تو یہ تھا کہ آخری پیغمبر بھی ہم میں سے ہوگا بنو اس میں سے ہوگا یہ نبوت بنو اس سے نکل کے بنو اسماعیل میں چلی گئی سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی ضرورت میں ہیں ان نہ ابراہیم کا نا ابراہیم تھے امتن پیشوا ابراہیم تھے امام ابراہیم تھے مفتگا اور ایک امت کا معنی ہوتا ہے جماعت جس طرح ہم امت تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگ کہتے ہیں امت عیسا امت موسی امت داؤ امت ابراہیم یہ امت مینا جب تھا امت ب میں نہ گروہ امت ب میں جماعت یہاں اگر امتن کا میں ہم جماعت کا کر لیں گروہ کا کر لیں ایک گفت کا کر لیں اور یہ مانا غالباً حضرت ابل عباس نے کیا امت ب جماعت امت ب میں جتھا امت ب میں گرو ابل عباس کہتے ہیں اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں انراہیم کانا انتن ابراہیم جو تھے نا اکیلے ابراہیم نے اتنا کام کر دکھایا تھا جو پوری جماعت بھی کرتے نہیں دکھا سکتی ابراہیم کانا امتن ابراہیم پوری جماعت کے برابر تھا ایک ابراہیم پورے جتھی اور گروہ کے برابر تھا اور اکرما کہتے ہیں انراہیم کانا امت جماعت اور, اور گروہ اکرما کہتی ہے اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی خیر اور برکت پوری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ اکیلے ابراہیم میں پائی جاتی ہے ان ابراہیم کانا وہ امت تھے وہ پیشوا تھے کان تلّہ کانتن کا معنی ہے فرما بردار کان کا میں نے کان کانتن کا میں نے کہا ماننے والا بات کو تسلیم کرنے والا اب مانا آپ کریں بے شک ابراہیم تھے پیشوا کان تلّہ متی تھے کس کے کانتن اللہ جو خود تعریف کی اپنے خلیل کی خود تعریف اللہ فرماتے ہیں کان میری ماننے والا تھا میرا متی تھا میرا فرما بردار تھا جس طرح میں نے کہا اسی طرح حضرت ابراہیم نے مانا تھا پوری ابراہیم علیہ السلام کی کال تن للہ جس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں کال تن للہ کے اللہ کے متی تھے اللہ کے فرما بردار تھے اللہ کی بات ماننے والے تھے اس پوری حضرت ابراہیم کی سیرت کا خلاصہ دو لفظوں میں اس طرح نکلتا ہے کہ کال تن للہ اللہ کے اتنے مٹی تھے اتنے فرما بردار تھے کہ جب خود بیٹے تھے اللہ کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا تھا اور جب خود باپ بن گئے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو کال پن خود بیٹے تھے اللہ کے رضا کے لیے باپ کو چھوڑا باپ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے ماں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے برادری کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے پھر ملک چھوڑنا آسان ہوتا ہے یہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے اور افغانستان سے ہجرت کر کے لوگ ایران میں پہنچے ہیں افغانستان سے ہجرت کر کے لوگ ہندوستان میں پہنچے ہیں افغانستان سے ہجرت کر کے لوگ پاکستان میں آئے ان سے پوچھیے ذرا ہجرت کرنا آسان ہے جس ملک میں جس گھر میں جس شہر میں جس مکان میں بندہ پیدا ہوا کھیلا کودا ان دلوں کے ساتھ یادیں وابستہ ہے اس مکان کی دیواروں کے ساتھ بندے کی یادیں وابستہ ہے اس کو چھوڑنا آسان ہے ترک کرنا مکان کو آسان ہے لیکن آپ نے شاید اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ ہندوستان کے مہاجرین نے جب اپنا من چھوڑا تھا تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر قدم رکھنے لگے ہیں وہ ہمارا ملک ہے ہمارے بھائی بند ہیں ہمارے مسلک کے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ہمیں ہتولیوں پہ مل جائیں گے افغانستان کے لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کو ایران نظر रहा था تھا ہندوستان نظر آ رہا تھا پاکستان نظر آ رہا تھا تو پاکستان میں چلے جائیں گے کلما پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی بائیں ہمارے لیے کھول دیں گے جو بنتا ہجرت کرتا ہے اس کو ملک نظر آتا ہے شہر نظر آتا ہے وہاں کے رہنے والے نظر آتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی ہجرت ہے بڑی عجیب ہجرت ہے है کا भी पता नहीं ہے कहां जा रहा हूं کہاں کہتی ہیں ان ظاہب الا ربی الی ظاہب ربی میں کس کی طرف جا رہا ہوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں امی ظاہر ربی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میرا ٹھکانہ کہا ہوگا میری یہ جگہ کہاں ہوگی آسان ہوتا ہے باپ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے ماں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے شہر کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے برادری کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے ملک کو چھوڑنا نکل کھڑے ہوئے امی ظاہر لیلا ربی پہلے باپ کو چھوڑا برادری چھوڑی گھر چھوڑا اپنی جان آپ کے حوالے کر دی اپنی جان آپ کے حوالے کر دیے اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں وہ فیکنے پہ تیار ہو گئے یہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے موقع پر جب ابرینی امین مدد لے کے اترے اور وہ کہتے ہیں ہلکا من حاجت تیری کوئی حاجت ہے ہم آ گئے تو حضرت ابراہیم بڑی بے پرواہی سے کہتے ہیں حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے اور کے ساتھ ہے اس وقت بھی حضرت ابرین کی امداد لینے کے لیے تیار یہ پیغمبر کا ایمان ہے پیغمبر کے سوا یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا خدا کی قسم نہیں کر سکتا کہ حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے جبریل کہتا ہے جس کے ساتھ حاجت ہے اس کے سامنے بولو نا گزارش کرو نا ہاتھ اٹھاؤ نا حضرت ابراہیم کہتے ہیں نوریوں کے سردار ہو کر بڑی عجیب باتیں کرتے ہو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ دھنگ راج گر کر دلوں کے راز بہتر جانتا ہے میں اس کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں اس کی غدالیت کا اعلان کر کے آگ میں جا رہا ہوں میں نے اس کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا اپنی برادری چھوڑی اپنا گھر چھوڑا اپنی ماں چھوڑی اپنے بہن بھائی میں نے ترق کیے اپنی جان میں آج کے حوالے کر کے جا رہا ہوں برادری چھوڑی گھر چھوڑا بٹن چھوڑا اپنی جان کو آج کے حوالے کر رہے ہیں اور پھر نوے سال کی عمر میں مانگنے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا جب ہجرت کر کے جا رہے کسی علاقے میں پکڑتے تو کہتے ہیں رب ہدلی بن سالے رب ہگلی بن سالے یا اللہ ایک صالح بیٹا عطا کر دے ایک لیٹ بیٹا عطا کر دے اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی ہے بیٹا مل گیا ہے بڑھاپے کی اولاد ہے اکلوتا بیٹا ہے اولاد بڑھاپے کی ہو اور بیٹا اکلوتا ہو اور ملا ہو ملادوں کے بعد اور ملا ہو آرزوں کے بعد ابھی اس کے مکمل طور پر پیار بھی نہیں کیا ہے ابھی اس نے بات کو نہیں پہچانا ہے ابھی وہ ان کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتا ہے چھ مہینے یا سات مہینے اس کی عمر ہے ابھی وہ ماں کا دودھ پیتا ہے کہ اللہ اچانک آڈر دیتی ہیں میرے پیغمبر اس اکلوتے بیٹے کو بے آبان جنگل میں چھوڑ کے چلے رہا بیوی کو بھی وہی چھوڑ دینا ہے. اس بیٹے کو بھی وہی چھوڑ دینا ہے اور جب چھوڑ کے آنا ہے تو پیچھے مرک بھی نہیں دیکھنا پیچھے مر کے نہیں دیکھنا آپ نے حضرت ابراہیم نے دوسری بات نہیں کی اللہ فرماتے ہیں ایک کام پن ملنا وہ متی تھا کس کا فرما بردار جو میرا تھا متی جو میرا تھا اس میں چھوڑ کے آئے اپنے بیٹے کو برا جنگل میں اور مگر کی بات ہے آپ سورج ابراہیم پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے جب چھوڑ کے آئے اور جب نظروں سے بیٹا ہو جل ہو گیا تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ اٹھائیں کہتے ربانہ ان من دی اور میرے پالن ہار مولا انسکن تو ضروری میں نے بسا دیا ہے میں نے ٹکا دیا ہے اپنی اولاد کو بے ایک ایسی وادی میں غیر و دی زریل یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں آبادی نہیں ہے جب پانی نہیں ہے تو کھیتی باڑی کہاں سے ہوگی اور جب پانی نہیں ہے وہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے پرندے بھی وہاں آتے جہاں پانی ہو میرے مولا وہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے وہاں پانی بھی موجود نہیں ہے وہاں درخت بھی موجود نہیں ہے وہاں عمارتیں بھی موجود نہیں ہے پہاڑ ہے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں ایک سن سے نازک ہے وہ عورت ہے میری بیوی ہے ایک میرا چھ مہینے کا بیٹا ہے جو مرادوں کے تھا مولا میں اس وادی غیر دی درا میں جہاں کچھ نہیں اٹھتا وہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں مولا کو ان کی روزی کا انتظام کر دینا مولا میرے بیٹے کی روزی کا انتظام کرنا مولا میری بیوی صنف لازو کر کہاں بھاجتی پھرے گی مولا کچھ روزی کا انتظام کرنا نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا دعا میں دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا یوٹی مسلافا میری اللہ میری اولاد کو تحفیق دینا کہ وہ نماز قائم کرنے والے اللہ میری اولاد کو یہ توفیق دینا کہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں وہ تیری ماننے والے بن جائیں وہ تیرے فرما بردار بن جائیں وہ تیرے وکیق بن جائیں ایک پیغمبر کے علاوہ اس طرح کی قربانی کون دے سکتا ہے یہ لفظ کون کہہ سکتا ہے اور اکلوتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑنے کے بعد یہ جملے کے دین کی فکر پڑی پڑی ہے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے دنیا کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر یہ سمجھتے ہیں کہ جو رب ماں کے پیٹ میں خوراک پہنچاتا تھا بھی میرے بیٹے کو بھوکا نہیں رکھے گا انتظام کرے گا میرے بیٹے کا انتظام کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کاللہ فرما برداشت کس کے اللہ نے کہا بیٹے کو دیا جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ انہوں نے دوسری بات نہیں کی بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں اور فلما بالا گا. ما اس سایا جب یہی بیٹا ساتھ دوڑنے لگ گیا ساتھ چلنے لگ گیا باپ کے ہاتھ کی لاٹھی بن گیا سہارا بننے کے قابل ہوا چودہ سال کی عمر ہوئی اسی بیٹے کی اللہ نے خام میں دکھایا خام میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں خامی نہیں پائی جبریل بری میں ہو تو نہیں آیا کہ وہی آئیے ہو میرے پیگمبر اپنے بیٹے کو قربان کر دے خام میں دیکھا خام میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبہ کر رہا ہوں اور یہ بات یاد رکھیے کہ پیگمبر کا جو خواب ہوتا ہے یہ وہ بھی وہی ہوتا ہے تغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے پیغمبر کا خواب دلیل ہوتا ہے پیغمبر کی خواب پیغمبر کا خواب دئی ہوتا ہے پیغمبر کا خواب دہان ہے،, ہے حجت ہے دلیل ہے اور پیغمبر کے سوا اس کائنات میں کسی کا خواب عقیدے کے معاملے میں دلیل ہے نہیں معاملے میں کسی کا خواب دلیل نہیں بنتا اور یہ بھی نوٹ کیجیے عقیدے کے معاملے میں کسی کا قول بھی دلیل نہیں بن سکتا فلاں لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے اور پاگلوں عقیدے فلاں فلا فلا, فلا کے اطبار سے ثابت نہیں ہوتے عقیدے کے ثبوت کے لیے نسے کتی چاہیے نسے کتی چاہیے اور نسے کتی کیا ہے بولو دوسرے درجے سے نسل کیا ہے نبی پاک کا وہ فرمان جسے ہر دور میں اتنے بندے نقل کرتے ہو جن بندوں کے متعلق جھوٹ کا اہتمام ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے دو تین چار پانچ پچاس سات ہی اس بات دوڑاتے تو جھوٹ کا پڑے اتنے بندے اس کو نقل کریں جس کو حدیث سے مشہورہ کہتے ہیں یا متبادر کہتے ہیں اس سے عقیدے ثابت ہوتی ہیں عقیدہ جو ہے وہ بزرگوں کے کالوں سے نہیں ثابت ہوتا کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا عقیدہ کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہوا فلاں کتاب کے لکھت سے عقیدے نہیں بنا کرتے عقیدے بنتے ہیں اللہ کے قرآن سے اگر ساری دنیا یہ لکھتی رہے جب مردے, مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں تو یہ عقیدہ بن جائے گا فلان لکھائے گی جی، فلان لکھائے گی فلان لکھائے گی فلان لکھا ہے جی، جی، جی، جی، جی، نہیں بنے گا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان منا کا لا اس نے میرے پیغمبر عام کو نہیں قرآن کہتا ہے یہ نفس اللہ اکبر اللہ اکبر ارد میں یہ کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے آگے قربانی آ رہی سب اگرات اکثر اگرات سے قربانی کریں گے جانور زبا کریں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے اللہ آپ کو عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے اور خلوص عطا فرمائے کہ آپ اپنی اپنی قربانی اللہ کے رستے میں زباں کریں یہ قربانی کیا ہے یہ سنت ابی کم ابراہیم صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں جانوروں کے گلے پہ چھری رکھو یہ خون چلاؤ یہ کیا ہے قربانیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہیا سنت ابھی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے لوگوں ایک بات ذہن میں رکھو اگر قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے تو پھر نظریہ بھی حضرت ابراہیم کا رکھنا پڑے گا اور طریقہ بھی وہی استعمال کرنا پڑے گا بغیر ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا صرف بیٹے کے گلے کو چن رکھنی تھی نہیں انہوں نے سب کچھ کس کے سپورٹ کیا تھا اللہ کے سپورٹ جب قربانی کا جانور زبا کرتے ہیں تو پھر جب کرنے کی تفریح بھی نہیں ہوتی نا تو ہی تما کر چیسا کیسا ہے تو خود جبا کرنے سے پہلے جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے سلاسوتی یہ دعا پڑھو کیوں سکھائی دعا اللہ, اللہ فرماتی مجھے تیری قربانی کا گوشت نہیں چاہیے تو مکڑا کتنا موٹا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو نے پچاس ہزار کا خریدا ہے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے تک کوئی گوشت پہنچتا ہے وہ سارا گوشت تمہارے فریگر میں اکٹھا ہوتا ہے جس کو چار مہینے کھاتے رہتے ہیں تم خود کھاتی ہو تمہیں اختیار دے دیا گوشت پہ سارا خود کھا لو سارا دوست تمہیں بانٹ دو سارا وہ کے غریبوں کو دے دو تجھے اختیار بھی ہے اچھی بات یہ ہے کہ تین میں دو ایک اپنے لیے ایک دوستوں کے لیے اور تیسرا ایسا غریبوں کے لیے یہ اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا سارا دوست گھر میں رکھ دیتا ہے شریعت منع نہیں کرتی سارا اٹھا کے برادری اور رشتے داروں کو دے دیتا ہے شریعت منع نہیں... منع نہیں کرتی سارا اٹھا کے غریبوں کو دے دیتا ہے شریعت منع نہیں کرتی اللہ فرماتے ہیں نہیں یا نال اللہ وَلَا دماغ نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک پہنچے نہ تمہاری قربانیوں کا خون مجھ تک پہنچے مجھے یہ نہیں چاہیے کہ قربانی کا جانور موٹا کتنا ہے اس پہ تم نے قیمت کتنی لگائی اس پہ تم نے پیسے کتنے خرچ کیے اس میں سے گوشت کتنا بہترین نکلا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کوئی سروکار نہیں اللہ فرماتے بلا فون یا لال تکوا تو تیرے دل کی کیفیت پہنچتی ہے میں تو میں تو جب قربانی کے گلے پر تو چھری رکھ رہا ہے اور اس کو جمع کر رہا ہے اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانور تازہ کتنا ہے میں نے تو تیرے دل میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ تیرے دل کے اندر میرے لیے جگہ کتنی ہے تیرے دل میں میرے لیے جگہ کتنی ہے میرے ساتھ محمد کتنی ہے تیرا میری شریعت کے ساتھ پیار کتنا ہے دل میں میں کتنا بستا ہوں یہ جذبہ تیرے دل میں موجود ہے کہ یا اللہ آج تم نے بکرے کی قربانی مانگی میں نے بکرا سبھا کر دیا گائے کی قربانی مانگی میں نے گائے سبح کر دی مولا کنا, اگر تو مجھ سے میری جان کی قربانی مانگے میری اولاد کی قربانی مانگے میرے کی قربانی مانگے میرے گھر کی قربانی مانگے میری آل اولاد کی قربانی مانگے میری میری میرا میرا مکان فیکٹری میرا مولا اگر تو کل ان چیزوں کی قربانی بھی مانگے گا مولا کو اچھی طرح جانتا ہے میں اس کے لیے بھی بلا اللہ یہ دیکھنا چاہتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے کر کے دکھایا اور اللہ فرماتے متی کے کس کے اللہ کے فرما بردار کے کس کے اللہ کے حنیفاً من مشرے کی وی ہم جاتے اور نہیں تھے ابراہیم من مشر نسرالیم ولا قل قانا حنیفم مسلما بما کانا منل مشرقین میرا ابراہی مشرق کو نہیں تھا یہ کیوں بار بار کہتے ہیں ایک بار ذہن میں رکھیے جن جن کو مشرقین نے پکارا ہے نا مثلا حضرت عیسیٰ کی پکار ہوئی حضرت عزیر کی پکار ہوئی مائی مریم کی پکار ہوئی لاش اجزا ابل لے گیا یہ متفق علیہ مبود نہیں تھے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے پوجا یہودیوں نے نہیں پوجا یہودیوں نے گاڑیاں نکالی حضرت غیر کو یہودیوں نے پوجا عیسائیوں نے نہیں پوجا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت غیر دونوں کو مشرقی مکہ نے نہیں پوجا ایک پیغمبر کی عبادت ہے پولیس کی پوجا ایک تولا کرتا ہے ایک کی پوجا تیسرا تولہ کرتا ہے پہلے پیگمبر کی پوجا ایک تولہ کرتا ہے دوسرا تولہ اس پیگمبر کو نہیں پوچھتا حضرت ابراہیم ایسے متفق علیہ معبود تھے جن کو عیسائی بھی پوجتے ہیں یہودی بھی پوجتے ہیں اور مکے کے مشرف بھی مکہ بھی پوجتے کا ہمارے والا ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ حضرت علی حضوری رحمت اللہ علی اور میم الدین علیہ اور قبروں پر یہ کرتوت سارے یہ لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں نے عوام کو یہ تاثر دے رکھا ہے کہ یہ بزرگ بھی ہمارے جیسے تھے وہ بھی یہ کار کرتے تھے ہمارا والا ہے حالانکہ <سؤال> کا خلاف یاد کیا چھوٹے چھوٹے اور بھی ہو کسی نے حضرت علی اجموری کو پوجا دوسرے نے سلطان بابو کو پوجا تیسرے نے ملین اجمیر کو پوجا چوتھ نے شاہ رخ لے آلم کو پوجا سب ان کی پوجا کرتے ہیں شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے طالبین میں اور فکر الر میں اور میراق الحقیقت میں جو ان کی کتابیں ہیں اور یہ یار لوگ آج انکار کرتے ہیں کہ جو ان کی کتابیں نہیں ہیں انکار کرتے ہو کہ تمہارے ملک پر پڑتی ہیں کتابیں انکار کرتے ہوتا ان, کتاب ان, کتاب ان کتابوں میں شیخ دو تاجر بی رحمت اللہ علیہ کے اقوال موجود ہیں کہ بیٹا یو پی کا بھی تو رب کے سوا کسی سے نہ ماننا یہ بزرگان دین تو بڑے مواحق یہ تو بڑے اللہ والے اللہ والے لوگ تھے یہ تو توحید کا طرف دیتے رہے ہیں تو یہودیوں عیسائیوں اور مشرقی مکہ تینوں کا خیال یہ تھا ابراہیم ہمارے اللہ نے فرمایا ماں کان ابراہیم اور یہودی میرا پیغمبر ابراہیم یہودی ولا نسرانی وہ نصرانی بھی نہیں تھا ولاکل کان حنیف مسلم تھا یکسو مسلمان فرما بردار وما کانا من مشرقین تم پوجتے ہو بتوں کو اور مکے کے کافروں ابو جال اور ابو جان اور تما شہبا ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو تم بتوں کے پجاری ہو وما ماں کانا ملن مشرقی اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے مشرق نہیں تھے حضرت ابراہیم اب پڑھائی ذرا ایک نفر آئے کو دوبارہ ان ابراہیم کانا امتن بے شک ابراہیم تھے پیشوا کا نتل فرما بردار کس کے لیے حلیفن یقو ولم یق ملن مشرقیل اور حضرت ابراہیم نہیں تھے من مشرقین شرک کرنے والوں میں سے شاکرن کرن لے ان ہی وہ تو اللہ کی نیم کے شکر کرنے والے تھے شاکرن شاکرن کرن لے ان ہی شاکرن حضرت ابراہیم شکر کرنے والے تھے ولہ میا تو منل پچھل لائٹ والا بھی جا کو مینل وہ مشرق نہیں تھے شاہ کرن لے انومی ہی وہ تو شکر کرنے والے تھے لے انومی ہی اللہ کی نیمتوں کا اللہ کے انعامات کا اللہ کی نیمتوں کا وہ تو شکر کرنے والے تھے آیت سے ثابت ہوا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کو مشرق کو نہیں ہونا چاہیے شرک بندہ نہیں بندہ شرک نہ کرے شرک نہیں کرنا چاہیے اس لیے فرمایا بلام یا کو منل وہ مشرکین میں سے نہیں تھے شاکر المی وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی اجتبا اللہ نے ان کو چنا اجتبا اللہ نے ان کو چنا واہدا ہو اور اللہ نے ان کو ہدایت دی دیاف المستقیم کس <سرس> رستے کی طرف <سرس> حضرت ابراہیم کس رستے پر جا رہے تھے حضرت ابراہیم کس رستے پر چلتے تھے سراف مستقیم پر اور سراف مستقیم کون سا رستہ ولا مقو منل مشرقین جس رستے میں شرک والی بیماری موجود ہو میں یہ بیان کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ اور میں اگر سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کو مواحد ہونا چاہیے اور شرک سے بندے کو اطلاع کرنا چاہیے دوسری چیز جو شکر کے معاملے میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شکر اسی وقت کرنا چاہیے کس وقت جب اللہ نعمت کرے جو ہی اللہ نے نعمت کی بندہ فوراً اللہ کا کیا کرے دیکھیے قرآن پاکی اور جگہ صفحہ نمبر ہے سو اکتالیس تھوڑا سا آگے چلے جائیں گی جی. نکالیے سفر نمبر تین سو اکتالیس سورت کا نام ہے سورت نم وہ سورت لہل ہے نہل کہتے ہیں شیڈ کی مکھی کو اور نم کہتے ہیں چیمٹی کو چیمٹی ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کیڑی کیڑی چیمٹی نم صفحہ نمبر تین سو اکتالیس ہے انیسواں سورت کا نام سورت نم اور آیت نمبر ہے اٹھارہ نیچے سے پانچویں سطر پہ چلے جائے گی سطح سے نیچے سے پانچویں سطر پہ جائیے جی حضرت سلیمان کا تٹکا ہو رہا ہے اللہ نے بڑے انعام کی سبحان اللہ باپ پیغمبر یعنی حضرت آوٹ پیغمبر دی بادشاہ بھی حضرت سلیمان خود پیغمبر دی بادشاہ بھی. اقتدار دیے سلطنت دیے حکمران دیے اور پیغمبر دیے یعنی دینی دنیاوی دی, نعمتوں کی اللہ نے بارش برسا دی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی دنیا کا اقتدار دیا بادشاہی دی حکمران بنایا اور اللہ نے نبوت کا تاج سجایا باپ کے سر پہ بھی اور بیٹے کے سر پہ بھی اور حکمران بھی کیسا تخت ہوا میں ہوتا ہے ایک مہینے کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام کے ٹائم علاقہ کون سا ہے شام فلسطی کہتے ہیں بال مسری نے لکھا ہے ایک مہینے کی مسافت صبح طے کرتا ہے تخت ایک مہینے کی مسافت شام کرتا ہے حضرت سلیمان کا جب دل کرتا ہے تخت کے فضا میں اڑاتے ہیں رات آ کے کابل میں بسر کرتے ہیں یہاں پہنچتی اور تخت بھی معمولی نہیں کہ جس پہ میں بیٹھا ہوں کہ حضرت سلیمان اس پہ بیٹھتے ہیں بولتا ہے ایک دو بندے ساتھ بیٹھ کے بعد مفسری نے لکھا چار ہزار کرسیاں بشتی چار ہزار کرسی ہائی جہاز لیکن یہ ہائی جہاز تو بند ہوتا ہے اس کی چھت ہے وہ کھلا تخت ہے تو دھوٹ سے بچاؤ کیسے ہوتا ہے مفسرین نے لکھا کہ پرندے مٹی اللہ نے پرندے متی کر دیے تخت ہوا میں اٹھتا ہے پرندے متی کر دیے تخت سجا میں اٹھتا ہے پرندوں کو حکم ہوتا ہے اڑو ہمارے اوپر پرندے پر سے پر جو تخت اوپر اڑنا شروع کر دیتے ہیں سائبان بن جاتا ہے پرندوں کے پروں کا سایہ تخت فضا میں اڑ رہا ہے گھوڑوں پہ حکومت ہے جنات ہیں بڑی نمتی جن ناس متی جنات کی حکومت ہے جنات مسخر ہیں پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں پرندے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے اگلی آٹ میں ہدوت کا ذکر آئے گا حد سے گفتگو حضرت سلیمان کی ہو رہی ہے قرآن نے اس گفتگو کو ذکر کی ذکر کی اتنی سلطنت اتنا اقتدار حضرت سلیمان چلے آ رہے ہیں لشکر ساتھ ہے پرندے ساتھ ہیں جنات ساتھ ہیں گھوڑے ساتھ ہیں اس وادی سے گزرنا ہے جس وادی میں کیمتیاں کیڑیاں روزی کی تلاش میں باہر نکلی اس وادی سے گزرنا کہتے ہیں کہ ابھی تین میل دور ہیں اللہ نے چینتیوں کی ملکہ اس کو دکھایا کہ وہ دیکھو اگر سلیمان آ رہے ہیں لاؤ لشکر ساتھ ہے یہیں سے گزر کے جانا ہے اس نے اللہ نے وہ سارا واقعہ یہاں ذکر کر رہے ہیں ذرا سن لے گا یہاں تک کہ جب آئے وہ چینتیوں کی وادی پر یہاں تک کہ جب وہ آئے لشکر دی اللہ سلیمان جی چینتیوں کی وادی پر کالت نملتوں کہنے لگی چینٹی کون سی وہ سلم وزیر اعظم کہنے لگی یا یون نملو اے چینٹی داخل ہو جاؤ اپنے اپنے دلوں میں مساقل رہنے کی جگہ مکان داخل ہو جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے دلوں میں رعایا کہتی ہے کیوں ابھی تو باہر نکلی ہے رزق کی تلاش میں اور وقت سے پہلے واپسی کا آدر خلاف معمول کیوں کہتی ہے لا تم سلیمان و وجلود تمہیں لتاڑ نہ دے یا امنہ پاؤں کے نیچے کچل نہ دے کہیں تمہیں کچل نہ دے سلیمان سلیمانا ہے تم اس کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی وہ تمہیں کچل نہ دے آگے تو چوٹیاں کہتی ہو ادھر کہتے ہو پیغمبر ادھر کہتی ہو پیغمبر ہے اور کہتی ہو کہ پیغمبر کے صحابہ ہیں سلیمان پیغمبر ہیں اس کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور پھر کہتی ہو کہ وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے چل دیں گے بھلا پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ وہ ہما سوموں کو ہما سومو کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے یہ ظلم وہ کر سکتی ہے تو چین کی ان کو سمجھاتی ہے پاگل نہ بنو جلدی جلدی اپنے سلاخوں میں چلی جاؤ بحث نہ کرو لا یا تمنا تم سلئی مانو و جلود ہوں سلیمان تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے اور جب وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہے ہوں گے وہ ہم لاہ یشرون وہ ہم لاہ یشرون ان کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا کہ کسی طرح چلے آئیں گے نہیں آگے تو کوئی نہ کون کہہ رہی ہے بڑی واہ بڑی واہ زندہ پیغمبر کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے کا اس کو پتہ ہے زندہ پیغمبر کے متعلق کہتی ہے بڑی وہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ قبر میں جو بندہ دفن ہو جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پہ چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا بیٹھا اسلام تو یہ کہتا ہے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبروں میں سے دیکھتے ہیں زندہ پیغمبر بس تمہیں اپنے پاؤں سے نیچے دے گا لالشروان کرو مینا انہیں کوئی پتا نہیں ہوگا کہ کون پاؤں سے نیچے آیا انہیں کوئی شور نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو چینٹی کی بات اتنی پسند آئی پوری سورت کا نام رکھ دیا چینٹی والی سورت اللہ کو کتنی پیاری لگی یہ بات چیمٹی والی سورت میں نے آپ کو سنایا آج کچھ نئے لوگوں میں جاؤ مر جاؤ گی اللہ تعالی نے اس چیمٹی کی آواز کو فضا میں اٹھایا اور حضرت سلیمان کے ٹان پہ جا دے مارا سن چیمتی کیا کہہ رہی ہے آگے خود ذکر ہے فتحت سما ظاہر کم مل کی بات سن کے میرا پیغمبر مسکرا دیا فتح بس سما ظاہر کم کی بات سن کے میرا پیغمبر مسکرا دیا کہ چینٹی یہ بات کیا کہہ رہی ہے حضرت سلیمان نے کہا یا زبان بھی ہے اور یہ بولی مجھے میری بات کرا لکھ کرا دیتی چونٹی کو حضرت سلیمان کے سامنے لایا گیا بات چیت ہوئی تو جب الگ ہونے لگے تو یہ پیغمبر بھی تھے نا تو یہ سوچتی ہے ہر لکے مین حاجت جناب آپ کی کوئی حاجت ہو تو میں پیغمبر ہوں اور بادشاہ بھی ہوں تو مجھے بتاؤ میں آپ کی کیا حدمت کر سکتا ہوں ہر لڑکے من حاجت ہوں تیری کوئی حاجت ہے تو چین کی ملکہ جواب میں کہتی ہے انت آج تو نہیں کو کہہ رہی ہے جس کا تخت عوام ہوتا ہے جس کی گھوڑوں پہ حکومت ہے جن لا پابے ہیں آگے گن آپ خود آگے ہیں بہت پہلا وہ میمالا آگے جائز آپ آگیز ہیں اور آگیوں سے مانگنا جائز نہیں اللہ کرے لوگوں کو اس کیمتی کتنی سمجھ آ جائے کہ جو خود آگے ہو اس سے نہیں مانگا جاتا جو کروٹ نہیں بدل سکتے جو اپنے چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے اس سے مانگنا جائز ہو غیر جائز آج اس سے مانگنا جائز نہیں ہے حضرت نے بات سنی گا تو پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہیں تو کہتے ہیں فلابان تتلو بنی سیاح بڑی باتیں بناتی ہے کہ تجے گئے اور آج جیسے مانگنا جائز نہیں ہوتا بڑی باتیں کر رہی ہے فلابان تتلو بنی سیاح جب تک مانگو گی نہیں بال نہیں چھوڑے گا مانگنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو چیمٹی نے جب سوچا کہ یہ دن مانگے یہ جان نہیں چھوڑ رہے تو چیمٹی کہتی ہے زد فی زد فی. فی عمری سلیمان پیغمبر اگر زدی کر رہے ہو اور مانگے کے بعد جان نہیں چھوڑتے ہو تو جتنی روزی میری اللہ نے لکھی ہے تو تھوڑی سی روزی زیادہ کر دے جتنی میری زندگی کی دو اللہ نے طویل کیے کیوں تھوڑی سی اور نمبر کر دے زندگی میں چار دیارے بڑھا سب زند سی ہند کی بزن سی عمری میرا رنک بڑھا دے میری زندگی بڑھا دے میری عمر بڑھا دے حضرت رحمان سن کے کہتی ہے اتن بھی شیل معافی وبی وہ <تصح> شہ مانگ میرے ہاتھ میں ہے وہ شہ مانگ وہ شو ماں جس کا میں مالک ہوں جو میرے ہاتھ میں ہو تو چین کی جوان میں کہتی ہے انال ہوائ مل اللہ اے اللہ کے پاس پیغمبر اگر کوئی چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آپ سے کیوں مانگوں اس سے کیوں نہ مانگو جس کے ہاتھ میں سب کچھ سب کچھ جس کے ہاتھ میں اللہ نے چینتی کی بات حضرت مان تک پہنچائی کہ سن چی کیا کہہ رہی ہے سنی حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں پتہ بت سمجھا ملک لہا پس مسکرا دیے حضرت سلیمان مسکرا دیے ملک لحا اس کی بات ہے سن کے کہ وہ کہتی ہے تمہیں کہ اپنے پاؤں کے نیچے دے دیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کالا بات سنی سن کے مسکرائے وہ اور کہنے لگے ربے مجھے توفیق عطا فرما ان کوال م تک مجھے توفیق اطاف سما ان اش تاکہ میں شکر کروں نیماتا کا تیر نعمت کا مجھے توفیق دوں گی اللہ تاکہ میں شکر کروں تیری نعمت کا اللہ کی ان ہم جو نعمت تو نے مجھ پر کیے والا والیا اور جو نعمت تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے مولا مجھے توفیق اطاف سما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں کیا مطلب حضرت سلیمان کہنا چاہتے ہیں مولا تیرے پہلے بھی بڑے انعام تھے مجھ پر میں پرندوں کی بولیاں جانتا تھا جن لوگ تو میری حکومت تھی مولا تو نے آج مجھ پر ایک نئی نعمت کی کہ مجھے چیمٹی کی بولی سمجھا دی مولا مجھے شکر ادا کرنے کی تحفیق آ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نعمت کرے اسی وقت کیا کرنا چاہیے اسی وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح حضرت سلیمان نے اس نعمت کا شکر ادا کی. میں نہ کروں پہلے میں پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا میری گھوڑوں پہ حکومت تھی گندار پہ حکومت تھی اور مجھ پر ایک نئی نعمت ہوئی کہ مجھے چینٹی کی بولی سمجھا دی مجھے چینٹی کی زبان سمجھا دی یہ نئی نعمت ہوئی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے یا مطلب شکر ادا کرنے کا اور نعمت کریے مولا یہی مسئلہ تو میں لوگوں کو سمجھاتا تھا یہی مسئلہ میں جنوں کو سمجھاتا تھا اللہ بتاائے تو پتہ چلتا ہے اللہ نہ بتائے تو غیر غیب کی خبر کا کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ مسئلہ تو میں لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ عالم بل غیر کون ہے کائنات کا کاغیر جاننے والا کون ہے اللہ نہ چاہے تو اللہ کے پاس پیغمبر کو پا کے نیچے کپتا نہیں ہوتا یہی بات میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا مولا یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی تم نے وہ بات چیمتی کو سمجھا دی تم نے وہ بات چیمتی کو سمجھا دی مولا مجھے عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا تیسری چیز رہ گئی کہ شکر کس کا ادا ہونا چاہیے چیزیں ہم نے دھیان کر دی شکر ادا کرنا چاہیے نعمت کا شکر اسی وقت کرنا چاہیے اور شکر کس کا ہونا چاہیے میں صرف اشارہ کروں گا وقت نہیں حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ مک لگی بڑی پریشانی ہوئی نبی بات سے اجازت لی کہ میں اپنے ماپے کے گھر چلے جاؤں ماں باپ کے گھر میں آپ نے فرمایا چلی جاؤں حضرت آشا کہتی ہے سبحان اللہ واہ بھائی واہ میری ماں کی فصاحت بلا کر حیران ہوتا ہے بندہ بعض اوقات لفظ پڑھ کے بخاری کے لفظ ہے کہنا حضرت پاشا یہ چاہتی ہے میں سات دن اور ساتھ راتیں نہیں سوئی اس پریشانی میں اس تکلیف میں جو مجھے ویلی طور پہ پہنچی کہ میں مومنوں کی ماں میں حضرت حضرت بکر کی بیٹی اور میں کائنات آس کے آقا کی بیوی اور مثبت کہنا یہ چاہتی ہوں لیکن لفظ کیا استعمال کرتی ہوں کہتی ہیں میں نے سات راتیں نیند کا سرما نہیں ڈالا میں نے سات راتیں نیند کا سرما نہیں ڈالا یعنی میں سوئی نہیں ہوں پھر جب نبی پاک ان کے گھر میں آئے پوچھنے کے لیے کہ آشا, تو ہی بتا اصل واقعات کیا ہے بتا اصل حقائق کیا ہیں تو حضرت آشا کہتی ہے میں اتنی پریشان تھی اتنی پریشان تھی اتنی پریشان تھی کہ مجھے حضرت یاقوب کا نام بھی زیر میں نہیں آتا تھا میں نے کہا نہیں بھی نہیں میرا معاملہ تو یوسف کے باپ کا ہے میرا معاملہ تو یوسف کے باپ کا ہے جب ان کو بیٹے کی گمشدگی کی خبر ملی تو انہوں نے کہا تھا انما اشکو بسی وی ارنگا کہ میں نے اپنی شکایت کہاں درج کروائی میں نے اپنی شکایت حضرت آشا کی والدہ جن کا نام کیا ہے ان میں رومان ان کا نام ہے جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنت کی رو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنی ہو تو آشا کی ماں پہ دیکھ رومان بھی موجود ہے حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہوں نبی پاک مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہی بتا معاملہ اثر میں کیا ہے میں نے کہا میں نے اپنی شکایت اپنے اللہ کے یہاں درج کروا دی ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ جبریل آ گیا گبریل آ گیا نبی پاک نے چہرے پہ چادر ڈال لی جب وہی آتی تھی وہ آپ اپنے چہرے پہ چادر ڈال دیا کرتے تھے اور سردیوں کی یک بستہ لاتوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا وہی کا وہ دباؤ جو تھا ایک صحابی کہتا ہے ایک سفر کے موقع پر نبی پاک میں لان پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے کہ وہیں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ میری رام کی ہڈی ٹوٹ جائے میری رام کی ہڈی ٹوٹ جائے جو میری ران پر بوٹ پڑا حضرت کہتی ہے سردیوں کی راتیں تھیں آپ کے ماتھوں پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا نبی چادر اپنے چہرے پہ رکھ لی میں سمجھ گئی تو کا نزول شروع ہو گیا ہے جب وہی مکمل ہو چکی اور نبی پاک نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو حضرت آشا اس چہرے کے منظر کو جب بخاری میں بیان کرتی ہے تو حضرت پاشا کہتی ہے جب وہ ذکر کرنے لگی ہے فرماتی ہے آپ کے ماتھے پر موتیوں کی لڑی لگ گئی جو سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا تو نبی پاک نے چادر ہٹائی تو نبی پاک کی زبان سے پہلے نازر کر دیجیے اٹھارہ ایسے نازر کیے تیری پاک دامنی کے لیے سورت لاری ہے اللہ نے تیری پاک دامنی کے لیے اور اللہ نے فرمایا ذرا توجہ کیجیے ذرا توجہ کرے پاک ہے تیری ذات میرے پیارے پیغمبر جب آپ نے یہ خبر سنی اے صحابہ ہے کرام جب تم نے یہ خبر سنی یہ بکواس ماضی ملاقوں کی سنی اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا صبح حالت پاک کون ہے پاک ہے تری ذات شریکوں سے پاکستری ذات نائبوں سے پاک اچری ذات سے پاک اچری ذات مددگاروں سے پاک اچری ذات وزیروں سے پاکی ذات مشیروں سے پاک ذات اولاد سے ہاں جا عظیم حضرت آشا کے متعلق جو کچھ کہا گیا وہ عظیم لوگوں شب انک اور ہزاب بہتان عظیم اس میں تعلق کیا ہے تعلق کیا ہے اللہ پاک لامنی تو آشا کی بیان کرنا چاہتے ہیں ساتھ اپنی پاک لامنی کا ذکر کر دیا شبحانت تیری ذات پاک ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو سو فیصد یقین ہے نا شریکوں سے پاتے میں سبحان ہوں یقین ہے میرے پیغمبر اگر آپ کو یہ یقین ہے تو میرے پیغمبر یہ لفظ کہہ کے میں تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں سبحان کا ہاضا بہتان و نظیم جس طرح میری ذات شریفوں سے پاک ہے تیری آشا گنہ کی آلودگیوں سے پاک بہتان و نظیم تیرے نازل کر دی گئی ہے حضرت آشا کہتی ہے میری خوشی کی کوئی امتحان رہی میرے ذہن میں تھا کہ اللہ میری پاک پارکامی کا علاج تو کریں گے لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اللہ قرآن اتاریں گے جو قیامت تک نیگاما میں پڑھا جاتا رہے گا میرا تذکرہ ہوتا رہے گا نظام کے اندر یہ تو میرے بہنوں کو ماننا بھی نہیں تھا خیال یہ تھا ہاتھ کے اندر اللہ اپنے پیارے پیغمبر ہوں گا اٹھارہ ایسے اتارے گا میری پاس دامی کا اعلان کرے گا میری ماں کی خوشی کا ٹھکانہ میرے باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا جب میری پاک نامنی کا اعلان نبی پاک نے کیا اور قرآن کی ایتیں پڑھ پڑھ کے سنانے لگے تو میری ماں مجھے کہتی ہے مجھے میری ماں پوری آشا اٹھو الا رسول اللہ اللہ کے رسول کی طرف اٹھو اور اللہ کے پیغمبر کا شکر ادا کرو کروشکری उشکر, اللہ کے پیغمبر کا شکر ادا کرو ایسے پڑھ پڑھ کے سنا رہے اور سکتی تھی وہ ناز کا انداز تھا جس میں میری ماں نے کہا بخاری نے نقل کیا حضرت آشا کہتی ہے ماں جی ان کا شکر ادا کیوں کروں میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں میں تو اپنے اشکر اللہ میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاکدامنی میں قرآن اتارا ہے جس نے مجھ پر ہے جس نے لطف انعام کیا ہے جس نے نعمت کی بارش برسائی ہے میں تو شکر بھی اس اللہ کا ادا کروں گی کہنا میں آپ کو یہ چاہتا تھا کہ سورت کی پہلی میں میں اس ربانی کا ذکر ہے الہیہ کا ذکر ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر بڑی محنتی کی ہے ہم نے آپ پر بڑے انعام کیے ہیں اور دوسری آیت میں ربے کا ون ہر اس آیت میں نبی پاک کو حکم ہو رہا ہے کہ تغمبر, ہم نے آپ پر نیمتیں کی ہیں آپ ہماری نیمتوں کا شکر ادا کریں تو میں نے آپ کو قرآن پاک کی اس زمن میں سیر کروائی آگے یہ فصل فصلے ربے کہ نار یہ بات انشاءاللہ شاء آگے چلائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے سازر دوست ہیں وہ سورت نمل کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے دور سے چینٹی کی بات سن لی یہی انسان عالم الغیب یہی ان کے عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے قتل نہیں جی قتن نہیں میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ چاہے تو غیب کی ایک خبر دو خبریں سو خبریں ہزار خبریں پانچ ہزار دس ہزار لاکھ خبریں ان پر اللہ اپنے نیک بندوں کو اطلاع دے دے اس کا انکار نہیں ہے یہ علم میں نہیں ہوتا یہ اطلاع الگ ہوتا ہے اللہ چاہے تو چین کی بات حضرت سلیمان کو سنا دے ذرا اگلی آت بھی پڑھ کے دیکھ میرے بھائی اگلی آت میں ہے بفقیر حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لگائی فلا حضرے فلا ہزرے فلا ہضرے جب پرندوں کی حاضی لگائی فکالا تو آپ نے فرمایا مالیا مجھے کیا ہو گیا لا ارل ہوٹو حد آج میں حدد کو دیکھتا جو عالم غیب ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلی آیت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت کیم کانا مل غائدین یا حدد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب پہلے ہی مجھ سے غائب ہے ان میں سے ہو گئے کہ آپ سنگنا کو شہید کر کے دوبارہ بنا رہے ہیں ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ جب تک آپ مسجد بنائیں چھ یا سات ماہ تک مسجد تو مہیا ہم انشاءاللہ شہید کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کا خیال ہے اور اس کو وسیع کرنے کا خیال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ کل سے وہ شہید ہونی کل ابتدا ہوگی ہمارے کام کی اور انشاءاللہ اللہ اس کو شہید کریں گے اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو بنائیں گے انشاءاللہ وہ تحریر کا مرکز ہے اور مرکز ہوگا انشاءاللہ وہ تحریر کا میں آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں اپنی رقم لگانا چاہتے ہیں ہمارا باقی سارا کام مکمل ہو چکا ہے بورا مٹیریل جتنا وہ پورا ہو چکا ہے روزی اللہ کرنے والا ہے اللہ نے لوگوں کے دل پھیرے مٹیریل کا سارا سامان ہمیں مہیا ہو چکا ہے مزدوری صرف ہماری باقی ہے اس کے لیے جو لوگ رقم لگانا چاہیں اس سے بہترین مصرف کوئی نہیں ملے گا آپ کو تو یہ توحید کا مرکز ہے اور مسجدیں کیوں بنتی ہیں یہاں لگنی ہے انل مساجدہ للہ لکھل گئے الساجدہ لم اللہ احادا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مس اتارو مسجدیں بنتی اس لیے کہ اس میں توحیر دوں جس مسجد میں توحید بیان نہیں ہونی وہ مسجد مسجد کیا ہے مسجد معاویہ اور یہ اٹھارہ بلاک کی مسجد اور ہماری اشاعت و تحیر رس اللہ کی جتنی مسجدیں ہیں ان کو یہ فخر اور حضیلت حاصل ہے کہ ان مسجدوں نے اللہ کی توحید بیان ہو تو جو حضرات وہاں رقم لگانا چاہیں گے وہ وہاں لگانے باقی اگر تجویز جو آپ نے ہے اس پہ غور کریں گے ایک بندے نے باتوں باتوں میں بیت اللہ کو گالی نکال دی اب اسے کیا کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر اس نے توہین کے رنگ میں یہ سب کچھ کیا ہے تو تجدید ایمان کرنی چاہیے اس بندے کو قربانی کا جانور جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو بندہ خود ذبح کرے گا جب تک بندہ خود ذبح کرے کسی مشرق سے زدہ کروانے کی کیا ضرورت ہے جس ترتیب سے بینچ رکھ دیے گئے ہیں ان پر قرآن پاک رکھے ہیں اگر ان کو ایک بی کی شکل میں رکھا جائے تو اس سے بہتر ہے اس لیے اگر کسی نئے ساتھی کو لایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا ادب نہیں کرتے قرآن کی طرف سے پیٹھ پھیرتے ہیں اصل میں میں بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ یہ تعلیم کے لیے ہے اور تعلیم کے لیے ان چیزوں کی اجازت ہے ویسے بھی پیٹھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہیں دینی چاہیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بڑے بڑکوں کو پیٹھ نہ ہو اور حکموں کو صبح سے شام تک پیٹھ اڑاتے رہو قرآن کیا کہتا ہے جھوٹ بولو کم تو لو ملاوٹ کرو سود کھاؤ سارے کرتے ہو کام تو نہیں کرتے اس میں پیٹ نہیں ہوتی وہ ہے میں پیٹھ جس کو تمہ نے سمجھ لیا تو یہ ہے پیٹ مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری جلت کا بھی ادب کرو لیکن اس کے آکام پہ عمل کر کے اپنے اللہ کو کہو مولا مولا ہم تو تیرے حکموں کو اتنا مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں جو کچھ تم نے کہا سب کچھ مانتے ہیں مولا ہم تو اس کے ظاہری کاغذوں کو بھی پیٹ نہیں کرتے یہ مطلب نہیں بھائی ظاہری کاغذوں کو تو پیٹ نہیں کرتے اور حکموں کو اٹھاتے رہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں اس کی کوئی اور ترتیب ہے یہ جس بندے نے پرچی لکھی ہے اگر آپ کے ذہن میں بڑے خلوص سے اس کی کوئی اور ترتیب ہے تو یہاں جو ہماری مسجد کے ساتھی ہیں اقبال صاحب ہیں زائد صاحب ہیں اور یہ جی ہمارے امام صاحب ہیں ان سے آپ ملیں اور ان کو وہ ترتیب بتائیں ہم انشاءاللہ اس طرح کر لیں گے ہاں جی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے جی فہد شدہ مندر کی طرف سے والد صاحب والدہ ہے اے صحابہ میں سے کسی کی طرف سے نبی پاک کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ایک مسئلہ یاد رکھے اگر آپ یہ کہیں گے نا یہ بکرہ جو میں نے خریدا ہے یہ نبی پاک کے لیے ہے یا یہ میرے والد کے لیے ہے بالکل غلط نہ ان کی قربانی ہوگی نہ آپ کی قربانی ہوگی ایک قربانی آپ نے سردی کر لی ہے نا اپنی اپنی کرنی ہے سرجی باقی جو قربانی آپ نبی پاک کی طرف سے یا والد یا والدہ خوف شدہ لوگوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی قربانی آپ نے کرنی ہے نفلی ایک سرزی کرنی ہے اور باقی آپ نے ایک کرنا چاہتے ہیں دو کرنا چاہتے ہیں ساتھ کرنا چاہتے ہیں باقی نفلی قربانی بھی آپ نے کرنی ہے اور نیت یہ کرنی ہے کہ یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں اس کا سواب جو مجھے ملے گا یا اللہ اس کا سواب لگیے پارکروں کو یہ طریقہ ہے اس قربانی کرنے کا فوج شدہ طرف سے جو قربانی ہوتی ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے باقی سواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے جی کئی جگہ سے بک کسی بھی کسی خانوں پر ایک بک ہوتی ہے جس پر گرید لکھا ہے جیسے اسرت اسلام جا رسول اللہ کیا؟ یہ صحیح ہے یہ سب نہیں ہے جی جلے کے دن جب خطبہ ہوتا ہے تو امام جب پہلا خطبہ پڑھتے ہیں تو کئی آلو فرماتے ہیں خطبہ پڑنے والا امام اور سننے والے ہاتھ باندھ کر پڑھ کر سنیں جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کر سنیں کیا یہ آدیش سے ثابت ہے یا کہ نہیں کوئی ثابت نہیں ہے جی جب امام خطبہ آر کا پڑھتا ہے آپ جس طرح بیٹھ ہیں اس طرح بیٹھ رہے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں اب تیار کی شکل میں بیٹھے ہیں یا آپ کس طرح بیٹھ رہے ہیں ابو باؤد میں ایک حدیث آتی ہے صاحبہ کہتی ہیں کہ نبی واک جب خطبہ پڑا کرتے تھے بیلے کا تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اپنی چادروں کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے کر کے اور اپنے گھٹنے اس طرح کر کے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے یہ ابو باؤد میں روایت آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خطبے سنتے ہوئے کوئی باندھنی ہے تو یہ ضروری ہیں کی امام ہے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے بڑی جلدی ہو دی اگر لوگوں کو جلدی نہ ہو چاہتے ہیں امام سے پہلے سارے اتنا پتہ نہیں بھی امام فارے ہاں تو امام بےچارے سارے ہونا تو پہنچا دی جان چھوٹیں گے وہی کر لو کدھر جانا جی؟ کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے تقبیر کے معاملے میں ایک بات یاد ذہن میں رکھیں اکثر لوگ تقبیر پڑھتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تقبیر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا آزان میں اور تکبیر میں فرق یہ ہے کہ جہاں آزان میں دو سانس نکالنے ہیں تقبیر میں وہاں ایک سانس نکالنا ہے قانون یاد رہے گا آزان میں جہاں مثلا آزان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس اللہ اکبر کتنے سانس ہوگا دو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس پھر اللہ اکبر اللہ اکبر دو سانس تکبیر آپ نے کس طرح پڑھ لی ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, <سلام> اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر یہاں آزان میں دو سانس نکالنے تقبیر میں یہ تقبیر پڑھنے کوئی طریقہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی کوئی طریقہ نہیں اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشر اللہ اشر اللہ, اللہ, اللہ یہ تقبیر نہیں ہے یہ اذان ہے یہ تقبیر نہیں ہے اس کا نام کیا ہے اذان ہے جہاں اذان میں دو سانس نکالنے ہیں وہاں تقبیر میں ہیال سلاحل سلاح ہیا آل ہی آل سانس نکال ہی لیا آل سلاح سانس نکال لیکن جب تکبیر پڑھ لیے ہیال ہیا سلاح وہاں ایک سانس نکال لیں ہیا لیا فلاح یہ تکبیر پڑھنے کا طریقہ ہے آمنے سے اکثر لوگ جب تکبیر پڑھتے ہیں اس طرح تکبیر پڑھا کریں گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں میں آگے گنا کرتا ہوں صرف اپنے دیکھیں آپ یہ ذہن میں یہ کسی نے پرچی لکھی ہے بڑی بات ہے آپ ذہن میں ایک چیز جما لے اور یہ کھبا لیں ایک چیز کہ میں کہیں بھی ہوں اپنے اللہ سے میں نہ چھپو نہیں سکتا یہ زین میں جمع ہے اس نظریے کو کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے یہ جب زین آپ کا منے گا اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر اللہ سے دعا بھی کریں گے آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضابطہ فرمائے کیا نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو بندہ رات کو گانا سنے اور توبہ کیے بغیر سو جائے اس کی نماز گنازہ کبھی نہ پہنا کوئی فرمان نہیں ہے لیکن میرے کوئی نہیں مطلب نہیں کہ گانا سنا کرو اس کا یہ مطلب بھی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں فرمان یہ نہیں ہے گانا سننا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دل سی سخلا کے کانوں میں ڈالیں گے گانے کا سننا معاشیت ہے اس کے لیے بیٹھنا فسک ہے اس سے لذت حاصل کرنا کف ہے ظاہر بات ہے کہ جب لذت حاصل کرے گا اور گانا سنتے ہوئے میں سبحان اللہ کافر ہو جائے گا قوالی سنتے ہوئے بھی اگر ڈھولک کی آواز ڈھولک کی آواز اور طبلے کی آواز ہو اور سرنگی کی آواز ہو فتوا عالمگیری جس پر پانچ سو علما نے مل کر اس فتوے کو جمع کیا فتاوا عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ طبلے ڈھولک مزامیر کی آواز پر جو آدمی مزے میں آ کے کہتا ہے سبحان اللہ دل. کیا ہو گیا ہو گیا لکھا اس کا ٹوٹ گیا ہے جو آدمی اس پر سبحان اللہ کرتا ہے عورت کے گانے کی آواز جہاں تک گیا وہاں تک اللہ کی لعنت برستی ہے گانا سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے گانا گانے والوں پر اللہ کی رعانت ہو سننے والوں پر بھی اللہ کی رعانت ہو کیا یہ تمام بہت ارشابات ہیں یا نہیں میرے کیونکہ نظروں سے یہ ساری باتیں نہیں بجری لہذا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ارشاد نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ارشاد ہے دونوں چیزوں میں خطرہ اس بات کا کہ میں ہے کہوں تو شاید نہ ہوں اور اگر میں نہ کہوں تو شاید ہوں میں تحقیق نہیں ہے اس بارے میں اس کو دیکھ لیں گے ان دیکھیے جی اٹھارہ بلاک میں جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ناظرہ کلاس لگتی ہے جی لوگوں کو قرآن نازرا پڑھایا جا رہا ہے بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا پڑھا غلط پڑھتے ہیں ان کے لیے نادر موقع ہے کے لیے قرآن اپنا دوست کیجیے یہاں مفت میں اگر پڑھائی ہو رہی ہے کلاس لگ رہی ہے اور بڑی عمر کے لوگ اس میں شریک ہیں تو آپ جناب قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے اس کلاس میں شامل ہو اور اگر آپ پڑھے ہوئے اور آپ غلط غلط پڑھتے ہیں آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ وہاں کاری صاحب کے پاس آئیں مورانی قاعدہ صحیح طریقے سے آپ پڑھیں تاکہ آپ کا الفظ بھی درست ہو جائے اور روانگی کے ساتھ آپ قرآن بھی یہ فصل ربے کا منہر جو ہم نے بیان کیا اصل موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعہ شروع ہو رہا ہے فصل ربے کا منحل کر میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ جس طرح ذوق و شوق سے تشریف لاتے ہیں مزید ساتھیوں کو بھی دعوت دیجیے اس سے مر کر ذوق و شوق کے ساتھ آپ تشریف لائیں گی الحمد للہ فی سنا, سنا وقینا اللہم ارحم یا یا بے رحماتے کا نستغیث, نستغیث وصلی اللہ علیہ وہ جو ہم نے اعلان کیا تھا ایک پرچے کا جو آپ کو دیا گیا ہے پرچہ اس جمعے اس جمعے ہم وہ پروگرام نہیں رکھ رہے ہیں جن لوگوں نے پرچے نہیں لیے وہ دوبارہ یہاں پرچے لیں وہ پروگرام ہم نے آئندہ جمعے تک ملتوی کیا موخر کیا تاکہ جنہوں نے